جی جزاک اللہ جی بھائی خفا تو نہیں کل زیادہ جغرافیہ پہ بات نہیں کی ہم نے جغرافیہ پہ زیادہ بات نہیں ہوئی وہ تو ویسی باتیں چل رہی تھیں تھوڑی بہت بس جغرافیہ کے متعلق بات ہوئی تھی اچھا ٹھیک ہے وہ اچھا جی دیکھیے اب سورہ ہت چل رہی تھی ہماری سورہ ہت کے اندر ایک سو تین آیات ہو چکی تھی آگے خلاصہ سمجھ لیجئے ریکارڈ کیا لیکن نے بتایا نا وہ ریکارڈنگ آگے کسی کو دینے کی نہیں ہے وہ جو کل میں نے ریکارڈنگ کے حوالے سے بات باتیں کی ہیں اب سورہ سورت کے اندر آگے خلاصہ سمجھ لیجئے سورہ ہود کے اندر قیامت کے دن کے بارے میں بات شروع ہو گئی تھی کہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے اور قیامت کا دن ایسا دن ہے آگے خلاصے کی بات کروں قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملتوی کیا ہوا ہے لیکن ٹھیک ہے ایک ملتوی کیا ہوا ہے ایک خاص مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چنی مدت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کسی اور کو معلوم نہیں ہے وہ دن کیا ہوگا وہ دن جس دن آئے گا تو کوئی بندہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا پھر اس دن کے اندر دو گروہ بنا دیے جائیں گے ایک گروہ تو ہوگا جو جہنمیوں کا گروہ ہوگا جو چیخیں گے چلائیں گے ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں انہوں نے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ اور ایک ہے دوسرا گروہ جو رہیں گے خوشحال ہوں گے جو ہوں گے خوشحال وہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے وہ ہمیشہ انہوں نے جنت میں رہنا ہے اور یہ جو نعمت اللہ تعالی دیں گے یہ ایسی نعمت ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی نعمت اگر مل جائے تو انسان کو خوف ہوا کرتا ہے کہ شاید مجھ سے چھن نہ جائے شاید مجھ سے چھن نہ جائے تو بعض دفعہ ایک نعمت انسان کو ملتی ہے لیکن اس چھن جو چھننے کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس نعمت کے مزے کو ختم کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم ایسی نعمت دیں گے جو تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی تم سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی تو یہ ایک نعمت کا اور مزہ بڑھا دیتی ہے یہ چیز جسے میں کہتا ہوں نا میں آپ کو کہ بھئی یہ چیز لے لو یہ پکی تمہاری ہوگی کی تمہاری ہوگی اب تمہارے پاس ہی رہنی ہے تو اس میں مزہ بہت زیادہ ہے تو ایسے ہی جو جنتی ہیں ان کو جو نعمتیں دی جائیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے یہ ایک سو نو نمبر آیت میں خطاب کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ دیکھو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرقین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں تم میں شک میں نہ رہنا تم شک میں نہ رہنا کہ یہ جن کی عبادتیں کر رہے ہیں تم ان کی شک میں یہ میں نہ رہنا یہ تو جیسے ان کے باپ دادا عبادت کرتے آئے یہ بھی ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں اور ہوگا کیا یہ ابھی کر رہے ہیں ان کو ہلکا پالکا السلام علیکم و رحمۃ وائس اوکے وائس دیکھیے جی تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کیا کر تو بدلہ بھی کیا دیا جائے گا ایک ہی گناہ کا بدلہ دیا جائے گا لیکن اگر آدمی ایک نیکی کرے تو اللہ اس کو دس نیکیاں شمار کر لیتے ہیں ایک کا بدلا دس دے دیتے ہیں تو اسی لیے جو کفار دنیا میں جیسے امال کریں گے ان کو پورا کا پورا ان کو پورے کا پورا بدلا اس قیامت کے دن میں دیا جائے گا یہ تو یہاں تک ہوئے اب اس کو آپ سمجھ لیجیے ایک سو چار نمبر آئے میں شروع کرنے لگا ایک سو چار نمبر بات چل رہی تھی قیامت کے دن کی اب وہ دیکھیے گا اس میں آ رہا ہے نوخر ٹھیک ہے کہتے نا موخر کر دیا گیا ہم کہتے ہیں نا موخر کا لفظ ہم کیا کرتے ہیں کہ جی یہ چیز ملتوی ہو گئی موخر ہو گئی تو یہ نوخر وہی ملتوی ہونے سے ہے لِعجل عجل کہتے ہیں ایک مدت کو ٹھیک ہے نا اجل اجل کا کیا مطلب ہوتا ہے مدت اور مادود مادود یہ عدد ہم کہتے ہیں نا عدد گنی چنی بات ماد کسے کہتے ہیں گنی ہوئی بات کو تو اب اس کا ترجمہ دیکھیے گا ومانخر ومانخر لی اجلاد ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے ومان وخیرو یعنی ترجمہ یوں ہے ومان وخرو ہم نے ملتوی نہیں کیا یعنی قیامت کے دن کو ہم نے ملتوی نہیں کیا اللہ مگر لی اجا لی اجا لی اجا لی ایک گنی چنی مدت کے لیے ایک گنی چنی مدت ہم نے اس کو ملتوی کیا ہوا ہے وہ کب آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ قیامت کب آنی ہے اللہ نے اس کا علم کسی بھی کسی بھی کسی کو نہیں دیا یہاں تک کہ حضرت اسرافیز علیہ السلام جو اپنے منہ کے اندر اس بگل کو رکھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو میں اس بگل کو بجاؤں تو ساری دنیا کے اندر یعنی قیامت برپا ہو جائے ان کو بھی معلوم نہیں ان کو بھی معلوم نہیں یہ اللہ کے علم کے اندر ہے کہ قیامت کا بانی ہے ٹھیک ہے یو میاتی یو جب وہ دن آ جائے گا لَا تَقَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَا تَقَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ تو کوئی نفس تو کوئی بھی تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا إِلَّا بِإِذْنِهِ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ یعنی کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس دن بات کرنے کی جس کو اللہ اجازت دیں گے بولنے کی تو وہ آدمی بولے گا فَمِنْهُمْ شَكِيُّنْ فَمِنْ پھر کوئی ان میں بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال شکی کہتے ہیں بدحال کو اور سعید کہتے ہیں خوشحال کو سعید نام بھی ہوتا ہے نا سعید سادیا سعید وغیرہ ٹھیک ہے تو شکی ان تو کوئی ان میں بدحال ہوگا کوئی ان میں خوشحال ہوگا اب ان کی وہ بتائی جا رہی ہے جو بدحال ہیں ان کا کیا حشر ہونے لگا ہے شکو فن چنانچے جو بدہال ہوں گے جو بدحال ہوں گے, شکو شکو بدحال ہوں گے نار وہ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے لہم فیحا ظفیروں شہید لہوم ان کے لیے ہوں گی فیحا ظفیروں و شہید چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی ذفیر یعنی چیخنا اور شہید یعنی چلانے کی آوازیں تو ان کے لیے ہوں گی چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی وہ چیخ رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے جو جھنم میں جائیں گے خالدین فیحا خالدین فیحا یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کب تک ما دامت السماوات والارض وف ماں دا متسما جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں اللہ ماشا اور تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب سکتے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں بھی تو نہیں نکالنا اللہ اگر چاہیں تو نکال سکتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ہمیشہ ہمیشہ ہی میں رہیں گے ان نربک ان نرب کا یقین کر لو تمہارا رب فالما یورید فال الما یورید جس چیز کا وہ ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے فال الس پہ عمل کرتا ہے لما جس پر یرید جس کا ارادہ کر لے تو جس کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ انجام تک پہنچا دیا کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا کرتا ہے اب سمجھیے گا یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین السماوات ماد یہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین اس میں رہیں گے دوبارہ کرتا ہوں آیت کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے تو جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا زمین ختم ہو جائے گی تو پھر یہ کیا بات ہے کہ آسمان اور زمین جب تک ہے تب تک یہ جہنم میں رہیں گے تو قیامت جب آئے گی تو پھر تو آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے تو سنیے یہ ہے محاورہ ہم بھی کہتے ہیں نا بھئی یہ چیز ہے تمہارے لیے کب تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے یہ چیز ہے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ چیز اس لیے رہتا ہے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے جب تک آسمان اور زمین اس سے مراد ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ایک جواب یہ ہے یہ محاورتن کہا گیا سمجھ گیا بات کو دوسری بات دوسری بات یہ کہ قیامت جب قائم ہوگی تو پھر اللہ تعالی ایک دوسری آس دوسرا آسمان اور دوسری زمین دوسری زمین کو پیدا فرما دیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ مراد ہے ठीके? وہاں کے مطابق دوسرے زمین اور آسمان پیدا کی جائے گی قیامت جب قائم ہوگی تو وہاں کے مطابق جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے ٹھیک ہے وائس اوکے وائس اوکے وائس اوکے دیکھیے جی سمجھ گئے دو اعتراضات سمجھ آپ اب, اب اس دوبارہ سمجھ لیجئے ایک سو پانچ نمبر ایڈ کو ریپیٹ کر رہا ہوں فام الزین شکو فعم الزینہ شکو چنانچہ جو بدحال ہوں گے ففن نار وہ دوزخ میں ہوں گے لہوم فیحا ظفیروں شہید لہوم فیحا اور ان کے لیے اس کے اندر ذفیر و شہیق چیخنے اور چلانے کی آوازیں ہوں گی خالدین فیح اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ماں السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں اللہ ما شاہ ربک اللہ شاہ اربک ہاں تمہارا پروردگار اگر چاہے تو نکال سکتا ہے اس کی قدرت میں ہے ان نرب کا بے شک کے تمہارا پروردیگار فال فال ال اچھے طریقے سے کام کو انجام کر دیتا ہے فال کا مطلب ہوتا ہے نا فال کام کرنے والا فال کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے والا ہے لیما یوریج جس کا ارادہ فرما لیتا ہے تو جس کا ارادہ فرما لے اس کام کو اچھے طریقے سے پہنچا دیا کرتا ہے تو یہ لوگ تھے ایک گروہ والے جو ہے جہنمی میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ قرآن پاک کا اسلوب سمجھیے گا جہاں جہنمیوں کا ذکر آتا ہے وہاں پر ہی اللہ تعالی جنتیوں کا ذکر بھی فرماتے ہیں وہاں پر ہی جنتیوں کا ذکر بھی فرماتے ہیں جہنمیوں کو بتایا جائے گا یہ جہنم میں جائیں گے ان کو یہ یہ چیزیں ملیں گی جہنم کے اندر ایسے ایسے ہوگا تو وہاں پر ہی جنتیوں کا ذکر بھی کیا جائے گا یعنی دونوں راستے اللہ تعالیٰ جو کہا نا وہ کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے بتا دیا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ذکر بھی اکٹھا اکٹھا چل رہا ہوتا ہے آپ زیادہ دیکھیں قرآن میں ایسے ہی چل رہا ہوگا اب بات ہوگی جہنمیوں کی تو آگے اب آگے جنتی جنتیوں کو کیا ملنا ہے سوی دم لذی س جو لوگ خوشحال ہوں گے جو لو خوشحال ہوں گے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی جنتی کا آ گیا وہ امین فعید جو لوگ خوشحال ہوں گے ففیل جنت وہ جنت میں ہوں گے خالدین فیح وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ما دامت سما وات جب تک آسمان اور زمین کائم ہے اللہ اللہ, ما اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی ہو کچھ اور منظور ہو ہاں اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی نکال سکتے ہیں جنت سے نکال سکتے ہیں جنت میں جو آدمی بھی جائے گا وہ اپنے اعمال کے بدولت نہیں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا اگر اللہ تعالی انصاف کریں تو کوئی جنت مانگنے کے قابل نہ رہے اگر اللہ انصاف کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا جو بھی ہاں اگر تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے ہاں اگر رب کوئی اور منظور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اب یہ کیا ہے اقان اقان یہ ایک ایسی اطا ہوگی غیر مجزوس جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی اقان ایسی عطا ہے غیرہ مجسوس جو کبھی ختم نہیں ہوگی ایک ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی لرننگ اسلام بھائی اور جو ساتھی جو اجرا والے میں نے بتایا تھا نا نکرا کے بعد غیرہ کا لفظ آ جائے نکرا کے بعد غیرہ کا لفظ آجائے جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے نکرا کے بعد غیرہ کا لفظ آ جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا کہ موصوف صرف بنا کرتے ہیں کیا بنا کرتے ہیں موصوف صرف نکرا آگے نا اقان نہ کرائے غیرہ مجزوس تو یہ کیا بن جائے گی مزاف مضاف لے مل کر اس کی صفت بنے گی صفت بنے گی یہ اس کے ترجمہ کروں اتان یہ ایک ایسی عطا ہوگی ایسی عطا میں نے بتایا نا ایسا ایسے ایسی ایسی محسوس کے ترجمے میں آتا ہے یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی اب یہ تو بات ہوگی جنتیوں کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ عبادت کرتے ہیں جن بتوں کی تو یہ ان کو کرنے دیجئے یہ عبادت کرتے ہیں آپ نے شک میں ذرا بھی نہیں پڑنا کہ جن کی یہ بات کرتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے کرتے رہے ان کے آبا اجداد بھی ایسے کام کرتے رہے جب یہ کرتے رہیں گے نا پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کو بدلہ کتنا ملے گا بدلہ پورا کا پورا دیا جائے گا جو انجام جو چیزیں کر رہے ہیں اس کا انجام پورا کا پورا ملے گا تو اب اللہ تکو تک وی مر یتی تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فی مریت ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا فلاں فی یتی تم ذرا بھی شک میں نہ آنا مما مما مم یا بدو ہاؤلائے تم ذرا بھی شک میں نہ کرنا یہ جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ مشرقین مما من من تھا اصل میں کیا تھا من ما من ملا دیا یرملون والا قانون لگتا ہے تو مم یا کہ ہا اشرقین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بارے میں ذرا بھی شک نہ کرنا ما یا بدونا ما یا بدونا اللہ کا ما یا من کب یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ داد, دادا پہلے ہی عبادت کرتے تھے ماں یا ابو یہ عبادت نہیں کرتے الا مگر میں نے بتایا تھا نا نیگیٹو نیگیٹو کیا بن جاتا ہے پوزیٹو نیگیٹو نیگیٹو کیا ہوتا ہے نیگیٹو نیگیٹو پوزیٹو تو کیا ہو جائے گا ماں یا ابو عبادت نہیں کرتے الا مگر اللہ مگر تو پیسے کیا کر دوں گا ترجمہ کر رہے ہیں ترجمہ کرتا ہوں یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے ما یا ابودا یہ عبادت نہیں کرتے عل مگر کما یا ابود آبا مگر جیسے کہ ان کے ابا اجداد عبادت کیا کرتے تھے من قبل اس سے پہلے و انا و اور یقین رکھو کہ ہم لم وفو ٹھیک ہے وفا یوفی وقفی وقفہ ٹھیک ہے نا یعنی پورا پورا بدلا کمانا ہوتے ہیں و ان نم لم وقف غیر امن کس غیر امن اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے لم وفو پورا پورا دے دیں گے نصیبہم ان کا حصہ غیر منکوس جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کمی نہیں کی جائے گی جس طریقے سے یہ کرتے ہیں نا ان کو پورا کا پورا بدلہ مل جائے گا تو یہ ہمارے نو روکو مکمل ہوئے آگے سمجھئے گا آگے بات جو ہے سو خلاصہ سمجھیے گا ایک سو نو آیات ہو چکی ہیں بس ہمارا آخری رکوع ہے سورہ حود کا ہے؟ سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتا دیتا ہوں فلا فی مریتیں فی مریتیں ممّا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ذرا بھی شک میں نہ رہنا تم ذرا بھی شک میں نہ رہنا ٹھیک ہے یہ مشرقین جن بوتوں کی عبادت کرتے ہیں جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے اور تم یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی وائس آ رہی ہے کیسی عبادت دیکھیں نا یہ عبادت کرتے ہیں نا اپنے معبودوں کی مشقین مکہ کیا کرتے تھے مشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جو یہ عبادتیں کر رہے ہیں نا تو یہ ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے اس میں رہیے گا ان کو بدلہ ہم نے پورا پورا دینا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو بدلہ نہیں ملے گا بدلہ ان کو پورا پورا ملنا ہے یعنی جہنم میں جو جائیں گے تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کو پورا کا پورا بدلا ملے گا آپ سمجھ آئیے را بھائی یہ چیز وہ بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی یہی نا کہ جیسے مشرقین کیا کہتے تھے جب ان کو منع کیا گیا نا کہ دیکھو عبادت نہ کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو وہ آگے سے کہتے تھے اچھا ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جیسے جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کیا کرتے تھے تو تمہارے کہنے پر ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں ہمارے آباء اجداد کتنی نسلوں سے ان کی عبادت کرتے آ رہے ہیں تو ہم کیوں چھوڑ دیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اس طرح عبادت کر رہے ہیں بدلہ ان کو پورا ملنا ہے جہنم کے اندر جا کر آگے بتایا جائے گا خلاصہ سمجھیے دسویں رکوع کا خلاصہ یہ ہے حضرت مسی علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی حضرت مسا علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی ٹھیک ہے نا تورات رات نا حضرت مصا علیہ السلام پر تو حضم اسلام پہ نازل ہوئی تھی تو ہوا یہ کہ اس کے انہوں نے کیا کر لیا تھا اس میں بھی اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا اختلاف ہو گیا تھا کہ اختلاف کر لیا تو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو مقافر ہوتے ہیں مشقین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے نہیں ہے فوراََ بعض دفعہ ہوتا ہے سزا دے دی جاتی ہے بعض دفعہ سزا فورن دے دی جاتی ہے اور بعض دفعہ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے ڈھیل دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے رو, کرتے رہو کرتے رہو ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں اکٹھا ہی پکڑیں گے اکٹھا ہی تمہیں پکڑیں گے تو ایسے ہی ان کی بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ان کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے ان کو کرنے دیں جو مرضی کر رہے ہیں کرتے رہیں گے کام ٹھیک ہے تو حضرت السلام کے اوپر بھی کتاب آئی تھی اس کے اندر بھی شک کیا گیا تھا تو اب اگر قرآن پاک کے بارے میں اگر یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں جیسے قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے نا کہ نعوذ باللہ یہ تو انسان کا بنایا ہوا کلام ہے یہ کسی نوز کسی جن نے اتارا ہے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے تو پہلے بھی کتابوں کے اندر اختلاف ہوتا رہا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کو تباہ و برباد کر دیتے لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اور اللہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے عامال کا بدلہ پورا کا پورا دیتے ہیں پورا کا پورا بدلہ دیتے ہیں اور اس کو وہ اللہ کیا ہے اس کو ہر بندے کا پتا ہے وہ, وہ ذات جو دلوں کے حال کو جانتی ہے دل میں آنے والے ذرا سے خیال کو بھی جانتی ہے تو وہ جو امال ہم کر رہے ہیں اس کو بھی کیسے نہیں جانے گی تو اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ہر چیز کے اوپر پوری طرح باخبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ جیسے آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ اسی راستے پر قائم رہیے ٹھیک ہے آپ اسی راستے پر ثابت قدم رہیے ٹھیک ہے جو لوگ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں جو لوگ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں تو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں تم لوگ جو لوگ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی نہ جھکنا ذرا بھی نہ جھکنا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ تعلقات نہ بنا لینا ایک آدمی ہے کلم کھلا شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو اب اس کے ساتھ دلی تعلق نہ کائم کرنا دلی تعلق نہ قائم کرنا کیوں اگر تمام ایسے آدمی کے ساتھ جو کُلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے اس دلی تعلق قائم کر لیا تم نے تو ہوگا کیا کہ اس کی محبت تمہیں جھنو میں نہ لے جائے جہنم میں نہ لے جائے یہ آیت ہم لوگ جب فتوا لکھتے ہیں تو ہم لوگ یہ آیت بھی لکھتے ہیں خاص طور پر اگر جب کہا جاتا ہے نا کہ سوشل بائیکاٹ کی بات آتی ہے سوشل بائیکاٹ کہ اگر ایک ایسا آدمی ہے جو شریت کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے تو اب کیا, کیا جائے اس آدمی کے ساتھ ایک تو یہ اس کو سمجھایا جائے اگر ایک آدمی نہیں مانتا سمجھ, سمجھتا ہی نہیں ہے مذاق اڑاتا ہے دین کا مذاق اڑاتا ہے تو اب کیا, کیا جائے گا بھائی اس سے تھوڑا تھوڑا کیا کر لو دور ہو جاؤ ٹھیک ہے نا یہ آیت آئے گی ایک سو تیرہ نمبر آیت آئے گی ولا کنو سے آئے گی ٹھیک ہے تو یہ بتایا جائے گا تو اب پھر آگے یہ بتایا جائے گا ایک سو چودہ نمبر آیت کے اندر حضور کو کہا جائے گا کہ دن اور جو رات کے جو دونوں طرف ہیں نا اس کے اندر تھوڑی تھوڑی اللہ نے عبادت کیا کرو تھوڑی تھوڑی عبادت کیا کرو اور پھر آگے وہ پورا بتایا جائے گا لیکن اب چلیے اس کو اتنا کر لیتے ہیں پھر ہم وہ آگے چلیں گے سمجھے? ایک سو دس نمبر ولاقت آئینہ موسل کتاب ہم نے موسا علیہ السلام کو دی کتاب ولاقت آتئینہ ہم نے موسا کو کتاب دی تھی فخا فی ہے فخا تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا فخت علیفہ ہے اس کے اندر بھی اختلاف کیا گیا تھا ولا کلی سبقت سبا میں رب کا ولولا کلی متون سبا کت میں اور اگر تمہارے پرو سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہوتی ولولا کلمۃ سبقت اور اگر وہ بات تیہ نہ ہو چکی ہوتی سبقت پہلے ہی میں رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے لقضیہ بینہم تو ان کو پورا پورا تو ان کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا ہوتا لقضیہ بینہم تو ان کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا کیا بات ولولا کلمۃ سبقت میں رب کا اور اگر تمہارے پروگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی وہ بات کیا ہے کہ ان کو عذاب آخرت میں دیا جائے گا عذاب آخرت میں دیا جائے گا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے فیصلہ کیا کہ اللہ نے کہا کہ ان کو ہم آخرت میں پکڑیں گے ان لفی و ان اور یہ لوگ لفی شک کی مریب یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں ان نہ جی یہ لوگ لفی شک کی لفی شک من اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں مریب یعنی مریب بھی شک کے معنی ہوتے ہیں شک کے معنی تو یہ سختی پیدا ہو رہی ہے یہ ابھی تک بہت بہت, بہت, بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں ابھی تک قرآن کے بارے میں یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں بار بار کہتے ہیں نا اعتراضات کرتے تھے پتہ نہیں یہ انسان کا کلام ہے فلاں ایسی باتیں کرنا شروع کرتے تھے تو یہ ابھی تک اس کے بارے میں بڑے شک میں مبتلا ہیں اب آگے دیکھیے اور یقین رکھو اور یقین رکھو کلن لما لف ین رب کام اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے امال کا بدلہ پورا پورا دے گا لو پورا پورا بدلہ دے گا کون رب کا تمہارا پروردیگار آمال ان کا بدلہ ٹھیک ہے نا کلن کلن کل قل کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کل کے کل و این کلو وقت ین ہوں ربو کا امال اور یقین رکھو کہ سب لو کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پرگار ان کے امال کا بدلا پورا پورا دے گا وقن رکھو کل لما ہر یعنی ہر ایک کے ساتھ لو وقت یا پورا پورا بدلا دے گا ربو کا تمہارا پروتار امال ہوں ان کے امال کا ان بما یعملون خبیر یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے پوری طرح باخبر ہے فست فست لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فست تم ثابت قدم رہو تم ثابت قدم رہو کما امیرتا کماں امیرتا جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے تم ثابت قدم رہو یعنی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو کماں امیر کا جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے ومن تاب ماں کا ومن تابا ماں کا اور جو لوگ بھی اور وہ لوگ جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں ومن تاب ماں کا اور وہ لوگ بھی ثابت قدم رہیں ماں کا جو توبا کر تابا ماں کا جن لوگوں نے توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں وہ لوگ بھی کیا کریں ثابت قدم رہے ولا اور حد سے آگے نہ نکلو اور حد سے آگے نہ نکلو ان نہ للونا بصیر یقین رکھو بیما تا جو عمل بھی تم کرتے ہو بصیر وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے اللہ تعالی اس کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں تو تم لوگ ذرا بھی حد سے آگے نہ نکلنا یہ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ ثابت قدم رہنا حد سے آگے نہ نکلنا اور جو لوگ حد سے آگے بڑھ چکے ان سے دلی دوستی نہ پیدا کرنا ان کی دلی دوستی تمہیں خطرے میں ڈال دے گی ان کی دلی دوستی تمہیں خطرے میں ڈال دے گی ولا تر کنو ولا تر کنو ادین غلام ولا تَرْقَنُوا یہ جو میں نے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے سوشل بائکاٹ سوشل بائک کب کیا جائے گا کس آدمی کے ساتھ کہتے نا بغس اللہ اللہ کے لیے بغض رکھنا کسی آدمی سے بغض رکھنا کہ بھی ایک آدمی دین کا مذاق اڑاتا ہے داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے نماز کا مذاق اڑاتا ہے کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو ایسے آدمی سے دور رہنا ہے تو ولا تر کنو الا اللہ اور اے مسلمانوں اور مسلمانوں ولا تر ولادین ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا اِن ظالم لوگوں کی طرف وَلَا جھکو کبھی دوزو کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے فتمس سکمار کی یہ نہ ہو کہ تما لکم من دون اللہ من اولیاء ومال مندون اول من اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئے وما لکم مندون من یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنانا وما لقم نہ تمہارے لیے مندون اللہ, اللہ کے علاوہ اولیاء دوست اگر دوستی کرنی ہے تو اس اللہ کی ذات کے ساتھ دوستی کرنی ہے کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم, ہم اگر کفار کے ساتھ اگر تعلقات نہیں بنائیں گے تو وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے پتھر کے زمانے میں ایک بندہ تھا نا کیا کرتا ہے نا سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہے یہ نہیں کہ سب سے پہلے اسلام اس نے کہا سب سے پہلے پاکستان بس ہم نے اپنے آپ کو بچانے ہمارے مسلمان بھائی مرتے ہیں تو مرتے رہیں ٹھیک ہے تو آج کس حالت کے اندر ہے سب کو پتا ہے اس نے بھی یہی وہ کیا تھا نا اس نے کہا اگر ہم ان کے ساتھ وہ نہ کرتے تو انہوں نے ہمیں پتھروں کے زمانے میں پھینک دینا تھا پتھروں کے زمانے میں پھینک دینا تھا یعنی اتنا خوف ہے کہ پتھروں کے زمانے میں جانے کا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالی کے علاوہ دوست نہ بناؤن غلام تو تم ان ظالم لوگوں کے ذرا بھی نہ جھکنا النار کبھی دوزہ کیا تمہیں نہ آ پکڑے من دون اللہ من اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئے سم لاتون سرون پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے سما لاتون سرون جب تم ان کے ساتھ وہ بنو گے تو تمہاری کون مدد کے لیے آئے گا مدد کے لیے نہیں آئیں گے یہ تو اپنا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا فائدہ چاہتے ہیں اگر تمہیں ظاہری طور پہ چھوٹی موٹی ایڈ دے بھی دیتے ہیں تو اپنے فائدے سوچتے ہیں تمہارا کوئی فائدہ نہیں سوچتے ٹھیک ہے اب کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہ عقی میں صلاح تھا وہ عقیم صلاح تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو کب طرف نہارے نون گر گیا نا تو طرف نہارے من اللیل اللہ وزول من اللہ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں سروں پر دن کے دونوں سروں پر طرف نہارے ترفینا دن کے دونوں سروں پر اور رات وزول اپنا اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو یعنی یہ تحجد کا ہوگا اور اثر کی نمازیں مراد ہیں دن کے دونوں حصوں میں دیکھیے دن شروع ہوتا ہے کس سے فجر سے شروع ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے اثر کے اوپر مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے کیا ہو جاتی ہے رات شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دن کے دونوں سیروں سے کیا مراد ہے فجر اور اثر کی نماز थीके? اور بعض نے کہا ہے فجر اور مغرب کی نماز بعض فصری نے یہ بھی کہا ہے کہ فجر اور مغرب کی مراد بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور رات کی نمازوں سے کیا مراد ہے رات کی نمازوں میں وزول رات کی نمازوں سے مغرب عشاء اور تحجد مغرب عشاء اور تحجد آگی ٹھیک ہے نا یعنی ضو من اللہ رات سے مراد مغرب عشاء اور تحجد اور طرف نہار سے آگی فجر اور اثر کی نماز دوڑ کی نماز اور جگہوں سے وہ نکل آتی ٹھیک ہے تو یہ بات نے مفسری نے یہ کہا ان نل حسنات یوز ن سیات ان نل حسنات یوز ن سیات یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یقیناً ان نل حسنات بے شک کے نیکیاں یوز ہبن یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں اگر گناہ ہو جائے نیکی کر لو توبہ کر لو نیکی کر لو تمہارے گنا مٹا دیے جائیں گے گنا مٹا دیے جائیں گے ان الحسنات سیاحت ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہیں گے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ دیکھیں کہیں گے کہ میرے بندے نے یہ گناہ کیے یہ گنا کیے یہ گنا کیے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے تو وہ ڈر جائے گا کہ کہے گا ہاں واقعی میں نے تو یا اللہ یہ یہ گنا کیے انکار تو نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلو ت نے یہ گنا کیے تھے نا تو جتنے گناہ کیے تھے نا جتنے گنا کیے ہم اس کے بدلے تیرے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں مثلاً ایک لاکھ گنا کئے تو تجھے اس کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں تو ان لسنات سیاحت کہ اللہ تعالیٰ گناوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں نیکیاں لکھ دیتے ہیں تو وہ بندہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گنا ہے میرے تو اور بھی گنا ہے وہ تو میں نے اور بھی گنا کئے ہوئے تھے یعنی اسی خوشی کے اندر کہ اتنے یعنی نیکیاں مل رہی ہیں تو میں کہے گا کہ یہ تو اور بھی گناہ تھے ایک سو نو نمبر آئک کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں ایک سو نو نمبر آئٹ کو ریپیٹ کرنا ہے ایک سو نو نمبر کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو وہ انسان باقاعدہ آتا ہے وہ کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے میرے تو اور بھی گناہ تھے ان نلحسانات بے شک نیکیاں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اگر گنا ہو ہوتے رہیں ہوتے رہیں ہوتے رہیں تو توبہ کرو اس کے بعد نیکی میں زندگی گزارو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیں گے ذالک ذکرہ ذالک ذکرہ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیحت مانے یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت مانے تو ایسی وہ زندگی تو اسی اس میں ہوگا فائن <تصفح> اللہ, اللہ اس لیے کہ اللہ لا عجر اور صبر سے کام لو اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں اجر ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کیا کرتے اس لیے صبر سے کام لیتے رہو ڈٹے رہو دین پر چلتے رہو صبر صبر التا نیکی پر صبر کرو نیکی نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا پھر بھی نیکی کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آج میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا نفل پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو میں نہیں پڑھتا نہیں نہیں صبر کرو ٹھیک ہے صبر انل ماسیت یہ صبر التعاط میں نے بتایا صبر انل ماسیت گنا کرنے کو دل کر رہا ہے صبر کر لو نہیں یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا بد نظری نہیں کروں گا ٹی وی نہیں دیکھوں گا گانے نہیں سنوں گا صبر ہے انسان کا نفس کہہ رہا ہے لیکن یہ نہیں مانتا کہنا ٹھیک ہے تو صبر کرو اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے اب دیکھنے آئے دیکھیں ایک سو نو نمبر آئے کو ریپیٹ کرنے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ولاقدین کتاب موسل کتاب ہم نے موسا کو کتاب دی تھی تھیفا فی ہے تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا ولولا کلی متن سواقت میں کا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی ولولا اگر نہ ہوتی یعنی کلی ایک بات سبق ربی کا یعنی پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات پہلے ہی بات طے نہ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے اندر میں دنیا کے اندر کوئی تمہیں دنیا کے اندر تمہیں عذاب دنیا میں عذاب اگر آئے گا بھی تو تھوڑا بہت عذاب آ جاتا ہے بازار دکھا دیتے ہیں لیکن اصل یہی ہے اصل تو آخر کا عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ کفار کو دنیا میں ایسا برباد نہیں کریں گے تو اللہ نے یہ طے کیا ہوا تو وہ بات کہ اگر یہ بات پہلے سے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا یعنی دنیا ہی میں تباہ و برباد ہوتے وہ ان نہ لفی شکری اور یہ لوگ اس کے بارے میں سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں ان نہ بے شک یہ لفی من ہو اس کے بارے میں لفی شک کی مرید یعنی سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں ایک سو نو اچھا ایک سو دس نمبر کیا ٹھیک ہے میں اس کر گیا اچھا آپ کی ہمو ہے تو مجھے خود کیوں نہیں کہا تھا آپ نے فلا تکو فی مریت گیا تھی مما یا بدھا فلاں یہ تو میں نے ریپیٹ کی تھی اس کو ریپیٹ کی تھی فلاں فی مریت مما یا اولائے ہا لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلا فی مرین آپ شک میں نہ پڑنا آپ شک میں نہ پڑنا مما یا اولائے کہ مما ان بتوں کے بارے میں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ مشکل جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں تم شک میں نہ رہنا ذرا بھی شک میں نہ رہنا ما یا یہ تو عبادت نہیں کر رہے مگر کما یا بدو قبلو اس سے پہلے جو ان کے ابا کی عبادت کرتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے ان لم وف کہ ہم کیا کریں گے ہم پورا پورا بدلہ دیں گے نصیبہم ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے غیر امن جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی شک میں پڑھنے سے اب میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ اس آیت کو وہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے بارے میں کیسے شک میں پڑھ سکتے ہیں شاید آپ اس چیز کو وہ کر رہے ہیں یہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے پلا تک مر یا بدھا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ آپ کو میں ان پھر اب کل اس کو کروں گا ठीक है इसकी मैं आप कल आते ही फौरन वो बताऊंगा क्योंकि अब इसको में पांच दस मिनट कम अज कम लग जाएंगे इसको आपको समझाने के अंदर ठीक है तो ये मैं आपको कल इंशाला समझाऊंगा अभी हम को कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 15 मिनट रह गए